السلام عليكم نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي يمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرين الهق حقا وارزقنا اتباع وأرين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ الحمن رشتنا واعدنا من شرور انفسنا اللہ مرحمنہ بالقرآن عظیم وجالہ امامؤں ونور اللہ ذکر نہ منہما نسی وعلمنا منہ ہما جہلنا تلا وتا ہُو آنا وآنا النهار وجعله لنا حجتن يا رب آمین اپنے رب سے دعائیں مانگ کر ہم اس مقدس بابرکت کتاب کو کھولتے ہیں شعوری طور پر کانشسلی اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو نور ہدایت اور نورے ایمان سے منور فرما دے آمین انسان ہونے کے ناطے صرف کھانا پینا ہی ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ فطری طور پہ ہر انسان خوش بھی رہنا چاہتا ہے خوشی اطمینان اور سکون یہ وہ چیز نہیں ہے جو انسان دولت لے کر جائے اور بازار سے جا کر خرید کر لے آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خوشی اور اطمینان اور سکون کسی اور ہی چیز میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ بدکر اللہ ہیلوب اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں نہ صرف قرآن پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا کلام پڑھ کر روح سیراب ہوتی ہے بلکہ دل بھی تسکین پاتے ہیں آخرت کے فائدے تو ہیں ہی انشاء اللہ تعالی ہم سب یہاں آئے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ میرا رب میرے اس آنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے گا اور آخرت کے لیے اس کو میرے لیے توشہ بنائے گا اور انشاءاللہ تعالی جو وقت اور ایفرٹ اور ہم نے قربانی نیند کی اپنے آرام کی دی ہے انشاءاللہ تعالی اس کی رحمت سے ہم اس کے عوض جنت کے اعلیٰ درجے خرید پائیں گے اللہ کی رحمت سے آخرت کے فائدے تو ہیں ہی لیکن دنیا کے بھی بہت سے فائدے اللہ نے اس کتاب میں رکھ دیے ہیں کوالٹی آف لائف انسان کی بہتر ہوتی ہے آپس کے تعلقات سمرتے ہیں اس بابرکت کلام کو پڑھنے سے اس پر عمل کرنے سے وقت میں برکت ہوتی ہے پیسے میں برکت ہوتی ہے صحت میں برکت ہوتی ہے ہر طرف غرضی کے انسان کو برکتی برکت, برکت نظر آتی ہے جس مہینے میں یہ کلام نازل ہوا وہ مہینہ مبارک ہو گیا جس جگہ یہ کلام نازل ہوا وہ سرزمین نہایت مبارک ہو گئی جس مبارک انسان کے قلب مبارک پر نازل ہوا وہ کتنے مبارک ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہاں برکت کا نزول بھی ہوتا ہے صحیح مسلم میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارہ کو تعالیٰ کا ارشاد ہے جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسے ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق پر خود اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس اپنے رب کا کلام اپنے رب کی پسند ناپسند ابدی فلاح ابدی کامیابی اللہ کی رحمت کا مظہر یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھوں اور غموں سے نجات کا نسخہ مکمل اور محفوظ شکل میں موجود ہے اس کلام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے چند باتیں کرنا چاہوں گی پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں اس کتاب سے اور جیسے بھی ہم نے دعا کی کہ اللہ آخرت میں قرآن میرے حق میں گواہی دے تو صحیح ادب سے سننا اور پڑھنا اس کا ضروری ہے اور وہ صحیح ادب یہ ہے کہ جب اس کو سنیں آجزی کے ساتھ بزرگ اور برتر کلام کے طور پر اس ہستی کی عظمت کا اور جلال کا نقش دل پر قائم ہو جس کا کہ یہ کلام ہے بار بار انسان یاد دلائے اپنے آپ کو یہ میرے رب کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے مالک الملک ساری کائنات کا جو مالک ہے یہ اس کا کلام ہے العلیم القدیر الخبیر السمیع القہار الوہاب یہ میرے رب کی شان ہے اتنی شان والا بادشاہ ایسی شان والا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا زیب دیتا ہے کہ میں ایک فرما بردار غلام کی طرح اپنے مالک اپنے آقا اپنے رب کی بات سنوں بہت جھک کر بہت آجزی بہت عزت کے ساتھ بہت ہیوملٹی کے ساتھ اللہ کا کلام ہم کو سننا ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان اپنی عقل کا قصور سمجھے اور اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ میں نے تیرا کلام سنا پڑھا فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی اللہ تو مجھے سمجھا دے تو کوئی ذریعہ بنا دے جس سے کہ مجھ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کے کلام میں عیب نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح بے ایب ہے ہمارے ہی اندر کمی کو ہی ہوتی ہے جو ہم پوری طرح اس کو سمجھ نہیں پاتے پھر اسلام کے بارے میں جو سنی سنائی رواجی روایتی باتیں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں اس سے ہمیں اپنے ذہنوں کو خالی کرنا ہوگا جن باتوں کی تصدیق قرآن اور حدیث کر دے وہ واپس اٹھا کر ہم اپنی زندگیوں میں رکھ لیں گے اپنے ذہنوں میں رکھ لیں گے اپنی یادداشت میں رکھ لیں گے اور جس چیز کو بھی قرآن اور حدیث رد کر دے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اور اپنی یادداشت سے اور اپنی ذہنوں سے ہم بھی اس چیز کو نکال دیں گے پھر اس قرآن کو ہمیں امام بنانا ہے اور اس کے تقاضوں کے تحت خود کو بدلنے کا عزم بھی کرنا ہے یہ ہمارا امام ہوگا یہ جہاں ہمیں لے کے چلے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے اس پر عمل کرنے میں جو مشکلات آئیں یقیناً وہ ان مشکلات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کو چھوڑنے کی شکل میں آخرت میں پیش آئیں گی اور دوسری طرف اس پر عمل کرنے سے جو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے وہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو آخرت میں انشاءاللہ تعالی ملنے والے ہیں ایسے بابرکت اور فائدہ مند کلام کو اٹھاتے ہوئے یقیناً مومن کے دل کی گہرائیوں سے شکر کا احساس پھوٹتا ہے اور یہ شکر گزار دل یہ آجزی والا دل یہ وہ برتن ہے جو اپنے رب کی رحمت کو جمع کر لیتا ہے تبھی ہم نے شروع میں دعا کی ہے رب شراح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ وسعت دے دے میرے سینے کو میں خوب خوب تیری رحمت کو سمیٹنے کے قابل ہو جاؤں پھر جب دل میں یہ کلام اترتا ہے دل پر اترتا ہے دل میں جمع ہوتا ہے تو پھر دل کے ذریعے جیسے کہ خون سارے جسم میں پہنچتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہدایت کی طلب رب کو راضی کرنے کا جذبہ یہ بھی انسان کے سارے جسم میں خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے سارے جسم پر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں اور یہ کلام اس کا اصل مقام تو ہے ہی دل جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نزلہ علی قلبک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس کلام کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے اس کا مقام تو ہے ہی دل یہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کو دل میں بسا لیا جائے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا جائے اسی ہمت کے جذبے کے ساتھ اسی جذبہ تشکر کے ساتھ قرآن شروع ہوتا ہے انسان کے جسم میں جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے شروع کے تو ایک خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے پہلی صورت سورہ فاتحہ یہ ایک دعا ہے پہلی ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے قریب کر لیا کہ آؤ مجھ سے مانگو میرے قریب آ جاؤ دعا اور عبادت کے ذریعے بندے اور معبود کا تعلق قائم ہوتا ہے اور جتنا یہ تعلق گہرا ہوتا جائے اتنا ہی انسان کا ایمان خوبصورت سے خوبصورت اور عمل پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے انسان کا عزلی دشمن اللہ کا نافرمان شیطان اس کی تو مکمل کوشش اور مستقل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کلام سے غافل کر دے یا تو سننے ہی نہ دے یا اگر سننے کے لیے ہم آ بھی جائیں یا پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں یا اس کو کھول لیں تو اس سے حقیقی فائدہ نہ حاصل کرنے دے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو کیا کرو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے اپنے رب کریم کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے قرآن کی پہلی صورت سورہ فاتحہ فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا فاتحہ کھولنے والی دا اوپننگ سورہ آف قرآن سورہ فاتحہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پانچویں وہی ہے اس سے پہلے چند متفرق آیات اساٹڈ آیات نازل ہوئی تھیں سورہ الخ کی سورہ قلم سورہ مدثر سورہ مزمل لیکن جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسی صورت نہ تو پہلے تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ قرآن میں, حجر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے و لقد کا سبمن من المثانی القرآن العظیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی سات آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا یقیناً بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ آیات نماز کی ہر رکت میں پڑھی جانے والی صورت ہے سورہ فاتحہ دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں اور جو کچھ اس میں مانگا گیا ہے اگر وہ مل جائے تو دنیا اور آخرت سنور جائیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے حمد الحمد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو دین کا خلاصہ ہے اسلام ان اٹشل کل شکر کل تعریف حمد اور ثناء اللہ کے لیے ہے شکر اور تعریف دو معنی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں شکر ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جس سے کہ انسان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ہماری خواہشات بھی پوری فرماتا ہے رب ہے پالن ہار ہے پروردگار ہے چریشر ہے نریشر ہے سسٹینر ہے جب اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہماری جو جو ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کا بھی اس نے سامان کیا جب اس نے پیاس کی حاجت رکھی تو اس کی بھرپور تسکیل کے لیے پانی بنا دیا اب کوئی اور دنیا کا مشروب پی لیجئے آپ کی پیاز بجھ نہیں سکتی جیسے کہ صاف پانی سے آپ کی پیاز بجھتی ہے تھکن کا احساس مٹانے کے لیے نیند کا انتظام کر دیا نہ صرف انسان کی ضروریات کا انتظام کیا بلکہ انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کا بھی اس نے بندوبست فرمایا انسان میں حصے لطیف بھی رکھی ہے استھیٹک سینس بھی اللہ نے انسان میں رکھا ہے اس کی بھی بھرپور تسکین کے ہم سامان دیکھتے ہیں کائنات میں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں تتلیاں ہیں اور پھول ہیں اور رنگ رنگ کی چیزیں ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور سر کے اوپر تاروں بھرا آسمان اللہ تعالی نے تان دیا اور پیروں کے نیچے اتنی نرم نرم مخمل جیسی گھاس اس نے بچھا دی ہر چیز کو انسان دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ خود تو نہیں بن سکتی کوئی بنانے والا ہے تو خود بہت دل کی گہرائی سے شکر نکلتا ہے کہ بنانے والے کا میں شکر ادا کروں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو کتنی نعمتیں دیں ہر سانس پر دو شکر ادا کریں تو بھی زیادہ نہیں ہے شکر گزاری کا احساس کیا کرتا ہے زندگی میں چاشنی پیدا کر دیتا ہے آپ دیکھیے شکر اور شکر کتنے ملتے جلتے ہیں انگلش میں تو بلکہ ہم شکر ہی کہتے ہیں شکر کیا کرتی ہے شکر چیزوں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتی ہے یا اگر کوئی تلخ چیز کڑوی چیز ہمیں پینی پڑے تو تلخ کڑوی چیز کو قابل برداشت بنا دیتی ہے شکر کا یہی فائدہ ہماری زندگی میں ہے نعمتوں کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے اور مشکلات آزمائش کو قابل برداشت بنا دیتا ہے شکر گزاری کی عادت ایک پازیٹو رویہ ہے زندگی گزارنے کا مثبت رویہ ہے خالق اور مخلوق دونوں سے تعلقات کو درست رکھنے والی چیز ہے اس کے برعکس ناشکری عذاب ہے نعمتوں کی گود میں ہوں تو بھی شکایات ہی رہتی ہیں بدمزاجی کا سمجھیے کہ غلبہ رہتا ہے جو ملتا ہے کم لگتا ہے مخلوق سے بھی شکایت رہتی ہے خالق سے بھی پھر شکایت ہونے لگتی ہے پیسمسٹک اپروچ نگیٹو منفی رویہ ہے زندگی گزارنے کا اور اس منفی رویے کا اثر انسان کے ذہن پر بھی برا پڑتا ہے اور جسم پر بھی برا پڑتا ہے ناشکری ہی کے نتیجے میں بہت سے انسان کو نفسیاتی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی تو الحمد کل شکر اللہ کا خود اس کے اندر شفا ہے شفاء المافی صدور جیسے اللہ فرماتا ہے سینوں کے امراض کا علاج ہے اس قرآن کے اندر اور پہلے ہی لفظ کے اندر اللہ تعالی نے بہت خوبصورت علاج ہمیں بتا دیا ایک مطلب الحمد کا شکر ہوتا ہے اور دوسرا مطلب جو ہم نے کیا تعریف کل تعریف اللہ کی ہے کل تعریف جب میں اللہ کی کروں گی تو کیا فائدہ ہوگا ہوگا یہ فائدہ کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھے گا کوئی قابل تعریف چیز دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ تعریف تو اللہ کی ہے جس نے یہ خوبی اس کے اندر رکھی یہ اس کی اپنی ذاتی خوبی تو نہیں ہے اس کا اپنا ذاتی کمال تو نہیں ہے بلکہ ہر کمال ہر جمال اللہ کا دیا ہوا ہے تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے اتسان ہونے کے ناطے ہم کمزور ہیں جب ہم کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں کسی کو صاحب نعمت دیکھتے ہیں تو بعض اوقات دل میں احساس کمتری یا احساس محرومی کے جذبات جاگ جاتے ہیں رشک اور پرقابت اور حسد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ان تمام برائیوں سے دل کی بیماریوں سے بچنے کا ایک علاج اتنا خوبصورت جب کسی کے پاس کوئی نعمت انسان دیکھے کہے الحمدللہ للہ سوچے کس کی اپنی ذاتی تو نہیں ہے خود تو اس نے حاصل نہیں کر لی اللہ نے دی ہے تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ رب مجھ کو بھی تو دے سکتا ہے دوسری طرف اگر ہمارے اپنے اندر کوئی خوبی ہے ہمارے اپنے پاس کوئی نعمت ہے ہم کہیں الحمد کل تعریف اللہ کی ہے آج کا اظہار ہے اس کے اندر کہ میرے رب نے یہ مجھ کو دیا ہے میرا ذاتی نہیں جب چاہے واپس لے لے جب یہ احساس انسان کو رہتا ہے تو پھر تکبر اور خود پسندی جیسی مہلک بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے دوسری طرف یہ احساس کہ اللہ نے دی ہے تو اللہ حساب بھی تو لے گا تو اور مزید انسان نعمت کو ذمہ داری کے طور پر لیتا ہے انعام کے طور پر اپنا حق سمجھ کے نہیں لیتا الحمد للہ رب العالمین کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے ارحمان رحمان اور رحیم ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی رحمت ایک لفظ ارحمان میں سمان سکی اسپل اوور ہو گئی دوسرے لفظ کی ضرورت پڑ گئی ارحیم بار بار رحم فرمانے والا بے انتہا مہربان لیکن ساتھ ساتھ یہ انسان کو احساس بھی رہے کہ مہربان ہے لیکن ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے یہ نہ سوچے کہ اللہ اتنا مہربان ہے اور اتنی مجھ سے محبت کرنے والا ہے ساری کائنات اس نے میرے لیے سجا دی تو اللہ کی اس محبت پر انسان نازاں ہو جائے یا سپوائل ہو جائے یا نافرمان ہو جائے جیسے کہ بہت لاڈلے بچے بہت زیادہ محبت پا کر بعض دفعہ نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں اس رویے کے اصلاح کے لیے فوراً آگے فرما دیا مالی کی یو مدین روزے جزا کا مالک ہے ہر نعمت کو ذمہ داری سمجھ کر قبول کرنا وہ حساب لے گا یہ احساس انسان کو جھکاتا چلا جاتا ہے رب کے سامنے اور انسانوں کے سامنے انسان نرمی کا آجزی کا مظاہرہ کرتا ہے احساس رہتا ہے کہ ایک دن یہ سب نعمتیں واپس چھن جائیں گی اور اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو کر ان کا حساب بھی دینا ہے لہٰذا ان نعمتوں کو استعمال کر کے رب کی نافرمانی کرنا بہت مشکل لگتا ہے انسان کو اور نیکیاں کرنا آسان لگتا ہے انسان انجام کو سامنے رکھ کر عمل شروع کرتا ہے تو جو روز جزا کا مالک ہے اب ہم کہتے ہیں ای کنا و کناب نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں نہ بدھو نستعین اس میں ایک دعویٰ بھی ہے کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ایک وعدہ بھی ہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی ہم تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے تو عبادت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے عبادت کی روح دراصل کیا ہے عبادت کو کیا چیز خوبصورت بناتی ہے احساس تشکر اللہ نے مجھ کو اتنا دیا اس نے مجھ کو اتنا نوازا میں بدلے میں کیا کر سکتی ہوں اپنے رب کے لیے سوائے اس کے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو جاؤں حکم ماننے کے لیے تیار رہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائی ہے آنکھ ناک پھیپڑے دل میدہ پانی ہوا بہت کچھ مجھ کو بن مانگے اللہ نے دے دیا ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے مجھ سے بڑھ کر وہ میرا فائدہ جانتا ہے جو بھی حکم دے گا میرے ہی فائدے کے لیے دے گا مکمل ٹرسٹ مکمل بھروسہ اور اعتماد اپنے رب پر جو دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے اس کا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں تویا کا نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ عیا کا نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں عبادت دراصل دو چیزوں کا نام ہے اطاعت کرنا اور کس طرح اطاعت کرنا انتہائی محبت اور انتہائی آجزی کے ساتھ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہی عبادت ہے اتنا بڑا ہم نے دعویٰ اتنا بڑا وعدہ تو کر لیا کہ اللہ ہر کام ہم تیری رضا کی خاطر کریں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے احساس ہوا کہ بہت بڑا دعویٰ کر لیا بہت بڑا وعدہ کر لیا تو جب اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا وعدہ تو مدد بھی پھر اکبر سے ہی لیں گے اللہ اکبر سے فورن ہم مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں تو ہی دراصل مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے اور کاموں کا آسان کرنے والا ہے اب عبادت کی ایک شکل دعا حدیث میں آتا ہے ادا و مخل عبادہ ادا و حول دعا عبادت کا مغز ہے دعا تو ہے ہی عبادت پہلی ہی صورت میں دعا سکھائی جا رہی ہے اہ دن سروت المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سر تدینہ آمین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر غذب نازل نہیں ہوا جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں اب یہ ہدایت کی دعا آ گئی اس سے پہلے اللہ کو ماننے کا اقرار کیا یوم آخرت کو ہم نے مانا کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بس یہی تو کل ہدایت ہے نہیں یہ تو پری ریکوزٹس ہیں یہ تو ابتدائی چند چیزیں ہیں جس کی کہ ضرورت ہے ہدایت کے طالب کو ہدایت کی طلب ان میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اللہ کی ذات پر یقین ہو اور جو آخرت کو مانتے ہوں اب دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وقت کس طرح گزاریں ہم کیا ایکٹیویٹیز کریں ہم کیا کام کریں ہمیں وہ کام کرنے ہیں اللہ جن سے تو راضی ہو اور جن سے ہماری آخرت سنور جائے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جن سے تو ناراض ہو اور ہماری آخرت برباد ہو جائے یعنی سرات مستقیم پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے راستے پر جب انسان ایک دفعہ آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کبھی تو راستے پہ چل رہا ہے کبھی راستے سے اتر گیا پھر راستے پر آ گیا پھر راستے سے اتر گیا یہ تو نہیں ہوتا یہ تو ایک مستقل کا سفر ہوتا ہے ان بروکن ان اس کے اندر خلل نہیں آتا تو اللہ ہم تو پورے چوبیس گھنٹے میں تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے سراط مستقیم مانگی گئی ہے درست راستہ سب سے رنگین راستہ نہیں مانگا جا رہا سب سے آسان راستہ نہیں مانگا جا رہا بلکہ محفوظ ترین راستہ جس پر چل کر زندگی کا سفر بخیرت پورا ہو جائے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور زندگی کا سفر موت پر ختم ہوتا ہے تو موت تک ہم کو صحیح کام کرنے کی اللہ توفیق دے دے قدم نہ پھسلے ڈیویٹ نہ ہو جائیں عقل نے تو بتا دیا کہ اللہ اور آخرت ہے اب کن کاموں کو کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمیں مطلع فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہی کا نزول بھی ہر انسان پر نہیں کیا بلکہ انسانوں میں سے کچھ انسان چن لیے جن کو کہ ہم رسول اور نبی کہتے ہیں تو وہی کے ذریعے سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا اور ان کے نقش قدم پر, پر صدیقین شہدہ اور صالحین چلے اللہ کی ہدایت کو انہوں نے عمل میں ڈھالا تو لہٰذا ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست ہے سروات الدینہ انام علیہم راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا قرآن تھیوری تو بتا دے گا لیکن پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے عملی طور پہ کیسے کرنا ہے اور یہ راستہ کیا چلنے کے قابل بھی ہے جی ہاں بالکل چلنے کے قابل ہے بہت لوگ چلے ہیں اس کے اوپر تو اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہدایت سے مالا مال لوگ رسول جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے میت رسول فقط عطاء اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی اور ہدایت رسولوں کے پاس ہوتی ہے اصل نعمت اصل نعمت نعمت ہدایت ہے اگر ہدایت مل گئی تو سمجھیے کہ ہر نعمت پرزرو ہو گئی ہدایت دراصل پرزرویٹو ہے نعمتوں کا دولت ہے اور ہدایت ہے الحمدللہ دولت ہے اور ہدایت نہیں تو انسان کے لیے آخرت کی بربادی ہی کا سبب بنے گی اولاد ہے ہدایت پر ہے صدقہ جاریہ بنے گی صحت ہے صحت کے ساتھ انسان کے پاس ہدایت ہے اس صحت کو وہ آخرت کمانے کے لیے جنت کمانے کے لیے استعمال کرے گا تو اصل نعمت ہے ہی نعمت ہے ہدایت تو فرمایا ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور رسالت کی اہمیت بھی یہیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی صرف اچھیدیت اور شوق سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ رسول کے طریقے کو نہ اپنایا جائے ہدایت رسالت کے ساتھ لنکڈ ہے جڑی ہوئی ہے اب کچھ لوگ کیسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا اللہ کا غزب دو طرح کے لوگوں پر نازل ہوا ایک وہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں سے کھلم کھلا دشمنی رکھی مانا ہی نہ ان کو اور دوسرے ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا جنہوں نے رسول کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن اس کے باوجود ان کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرتے رہے نیت میں ان کے فساد تھا انہوں نے یہ کیا کہ عوام کے لیے تو بے جا سختیاں اور اپنے لیے ضرورت سے زیادہ نرمیاں لے لیں دل ان کے سخت ہو گئے تحریف کر کر کے تو اللہ کا غزب ان کے اوپر نازل ہوا اور دوسری ایکسٹریم ہے والین بھٹکے ہوئے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اتنے سنگ دل نہیں تھے والین سنگ دل نہیں ہوتے نیت ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر حد سے بڑھی ہوئی نرمی ہوتی ہے رسول سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ رسول سے زیادہ ہی محبت کرنے لگتے ہیں رسول کی زیادہ ہی تعظیم کرنے لگتے ہیں تعظیم بھی کرتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں لیکن تعمیل نہیں کرتے بلکہ تعظیم اور تعریف میں غلوف کر کے بعض دفعہ رسولوں کو خدا کے درجے پر لے جاتے ہیں تو یہ دوسری ڈیوییشن کی شکل ہے بٹکنے کی شکل ہے یہ دو ایکسٹریمس ہیں ان دونوں ایکسٹریم سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کسی ایکسٹریم کسی انتہا پر ہم کو نہیں جانا ہم کو تو متدل درمیانی راستہ چاہیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا مصنون ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ جب یہ آمین مل جاتی ہے تو پھر قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں